آہ. اس وقت جو پوری تحقیق بریلی شریف سے آئی ہے جس پر حضرت اللہ مولانا مفتی اخترضا خان صاحب دامت برکاتم العالیہ کے بھی دستخط ہیں اور ہندوستان کے بہت بڑے مفتی حضرت اللہ مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب بستوی جو بہت بڑے مفتی تھے ان کے بھی دستخط ہیں دیگر اور علما کے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ اس لیے کہا گیا کہ بعض حضرات انجیکشن کی وجہ سے لگانے کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھتے تو لہذا روزہ رکھیں اور انجیکشن بلکہ یہ تک فرما وہ کسی بھی قسم کا بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ رکا انجیکشن بھی اگر لگا دیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا نئی تحقیق اور وہ ہمارے پاس موجود ہے کتاب کبھی آن کر آپ دیکھ لیں فرمائیے